امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام والی مکہ کے نام اپنے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں لوگوں کے لیے حج کے قیام کا سر و سامان کرو اور اللہ کے یادگار دنوں کی یاد دلاؤ اور لوگوں کے لیے صبح و شام اپنی نشست قرار دو مسئلہ پوچھنے والے کو مسئلہ بتاؤ جاہل کو تعلیم دو اور عالم سے تبادلہ خیالات کرو اور دیکھو لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے تمہاری زبان کے سوا کوئی سفیر نہ ہونا چاہیے اور تمہارے چہرے کے سوا کوئی تمہارا دربان نہ ہونا چاہیے اور کسی ضرورت مند کو اپنی ملاقات سے محروم نہ کرنا اس لیے کہ پہلی دفعہ اگر حاجت تمہارے دروازے سے ناکام واپس کر دی گئی تو بعد میں اسے پورا کر دینے سے بھی تمہاری تعریف نہ ہوگی اور دیکھو تمہارے پاس جو اللہ کا مال جمع ہو چکا ہے اسے اپنی طرف کے ایالداروں اور بھوکے ننگوں تک پہنچاؤ اس لحاظ کے ساتھ کہ وہ استقاق اور احتیاط کے صحیح مرکزوں تک پہنچے اور جو اس سے بچ رہے اسے ہماری طرف بھیج دو تاکہ ہم اسے ان لوگوں میں بانٹیں جو ہمارے گرد جمع ہیں اور مکے والوں کو حکم دو کہ وہ باہر سے آ کر ٹہرنے والوں سے کرایہ نہ لیں کیونکہ اللہ سبحان ہو فرماتا ہے کہ اس میں عاقف اور بادی یکساں ہیں واقف وہ ہے جو اس میں مقیم ہے اور بادی وہ ہے جو باہر سے حج کے لئے آیا ہو خدا وند عالم ہمیں اور تمہیں پسندیدہ کاموں کی توفیق دے وسلام